امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہ البلاغہ کا خطبہ نمبر ایک سو اٹھائیس امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت ابو ذر کو رضبہ کی طرف جلا کیا گیا ہے تو آپ نے انہیں طلب کیا اور ان سے خطاب فرمایا اپنے اس خطبے میں امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ذر۔ تم اللہ کے لیے غزبناک ہوئے ہو تو پھر جس کی خاطر یہ تمام غم غصہ ہے اسی سے امید بھی رکھو ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ ہے اور تمہیں ان سے اپنے دین کے متعلق اندیشہ ہے لہذا جس چیز کے لیے انہیں تم سے کھٹکا ہے وہ انہیں کے ہاتھوں میں چھوڑ دو اور جس شئے کے لیے تمہیں ان سے اندیشہ ہے اسے لے کر ان سے نکل بھاگو جس چیز سے تم انہیں محروم کر کے جا رہے ہو کاش کے وہ سمجھتے کہ وہ اس کے کتنے حاجت مند ہیں اور جس چیز کو انہوں نے تم سے روک لیا ہے اس سے تم بہت ہی بے نیاز ہو اور جلد ہی تم جان لو گے کہ کل فائدے میں رہنے والا کون ہے اور کس پر حسد کرنے والے زیادہ ہیں اگر یہ آسمان و زمین کسی بندے پر بند پڑے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے زمین و آسمان کی راہیں کھول دے گا تمہیں صرف حق سے دلچسپی ہونا چاہیے اور صرف باطل ہی سے گھبرانا چاہیے اگر تم ان کی دنیا قبول کر لیتے تو وہ تمہیں چاہنے لگتے اور تم اس میں سے کوئی حصہ اپنے لیے مقرر کرا لیتے تو وہ تم سے مطمئن ہو جاتے